نحمده و نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واركروا مع الرعاقعين صدق الله العليل العظيم عن عبد الله من عمر رضي الله تعالى قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز بسبع وعشرين درجة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آبوا صلوا عليه وسلموا تفليما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 جو عائد مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے ورکعو رکو کرو مدلا شین رکو کرنے والوں کے ساتھ یعنی نماز با جماعت ادا کرو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارکعو فرمایا اور ارکعو امر کا جس را ہے یعنی اس میں اللہ تعالی نے دیا ہے اور ام وجوب کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز عاقل بالغ جو قدرت رکھتا ہو اس کے لیے جماعت سے ادا کرنا باجی ہے اور بغیر کسی شرد عذری ادرے چل ہی کے اور بغیر ان صورتوں کے جن میں نماز جماعت سے ادا نہ کرنے کی رخصت دی گئی ہے ایسی کوئی صورت صورتحال نہ ہو نماز با جماعت ادا نہ کرنا سب گنا کا باعث ہے بہت بڑا گناہ ہے یہ اور جان بوجھ کر ایک آدھ بار نماز جماعت سے ادا نہ کرنا باجماعت جماعت ادا نہ کرنا یہ ففق ہے اور ایز اف ہے کہ ایسے شخص کی بعض امور میں شہادت بھی قابل قبول نہیں اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ سے و تعالی نے نماز پڑھنے کی تاثی فرمائی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تاطر فرمائی سرکار دالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت اور اس کے ثواب کی بھی نشاندہی فرمائی بخاری و مسلم شریف کی حدیث میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث بیان فرمائی گئی ہے جس نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلاد الجماعتی سب درو فلاد الفضی بابشرین جماعت سے نماز پڑھنا یہ تنہا پڑھنے سے فضیلت رکھتی ہے ستائیس درجے نماز اتبار جماعت ادا کرنے کا ثواب ستائیس درجے ہے وہ شخص کے جو تنہا نماز پڑھے جماعت سے نماز ادا نہ کرے تو وہ ستائیس درجے ثواب سے محروم رہ جاتا ہے اب غور فرمائیے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کے اہتمام پر ستائیس درجوں کا ثواب ملتا ہے اور آج اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ فرا جگہ ایک روپے کے بدلے ستائیس روپے ملیں گے تو کیا کوئی ایسا ہے کہ جو ایک روپے کے بدلے ستائیس روپے حاصل کرنے کے لیے و دور نہیں کرے گا نئے لگ جائے گی لیکن ہم دنیاوی منفعتوں کے لیے دنیاوی منافع حاصل کرنے کے لیے تو اس قدر تگ و دوڑ کرتے ہیں کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دین پر دین کے مقابلے میں دینی منفعتوں کے مقابل ہم دنیاوی منفعت کو بہت ترجیح دیتے ہیں اور یہ بہت بڑی خرابی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر اشیا فرمایا اسی صورت حال کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ بل تو سر حیات دنیا آخرت خیر کہ بل آخرت خیروں یہ بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو دنیاوی منفاقوں کو اور دنیاوی فوائد کو بہت ترجیح دیتے ہیں حالانکہ آخرت کی جو زندگانی ہے اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں سمجھ مطلب یہ ہوا کہ ہم فنا ہونے والی منفاطوں کو ترجیح دیتے ہیں ان نعمتوں پر کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں کوئی بھی عقل مند اس کو ترجیح نہیں دے سکتا ہے جو واقعات عقلمند عقل سلیم جس کے پاس اور پھر ذرا غور کریں کہ ہمارا نفس اور ہماری سوچ کیسے کیسے ہیلے اور بہانے اس کے لیے تراشتے ہیں کہ کوئی تو جو ہے جناب دکان بند کرنے کا عذر پیش کرتا ہے کہ جناب وہ تو گاہکوں کا وقت ہوتا ہے ایسے وقت دکان بند کر کر ہم جائیں گے تو اتنا نقصان ہو جائے گا کوئی جو ہے جناب دکان بند کرنے کی اس سہمت کا ذکر کرتا ہے کہ دکان کھولو پھر بند کرو پھر کھولو پھر بند کرو تو یہ کتنی تکلیف اور مشقت کی بات ہے تو یہ اس طرح کے ہیرے بہانے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور ہم اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے میں آپ کو ارض کروں کہ دیکھیے ہمارے اخلاق کا کیا معمول تھا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰن کا بیان ہے کہ ایک روز بازار میں تشہیر لے گئے وہاں تشریف فرما ہوئے اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے اذان ہوئی اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان دکاندار اپنی اپنی دکانیں بند کر کر نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے مسجد چلے جاتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ انہی کے بارے میں یاد کریمان حاصل ہوئی رجال اللہ تجارت ولا اللہ ولاد وزک مردان خدا وہ ہیں کہ جنہیں تجارت اور نہ خرید و خرا اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہیں ڈالتی یعنی ان کے لیے نماز اور اللہ کی عبادت ادا کرنے کے لیے تجارت اور دنیا کا کوئی مشغلہ بات نہیں رکھتا ہے دنیا کی کوئی بات دنیا کے کوئی کام کاج انہیں ذکر الہی سے اور نماز کی ادائیگی سے زکات کی ادائیگی سے کوئی دنیا کا کام مانے نہیں ہوتا ہے وہ دنیا کے مشاغل کو ترک کر دیتے ہیں اور ابربی مشاغل میں مصروف ہو جاتے ہیں انہیں کی تاریخ میں اور انہیں کی توصیف میں یہ عائد کریمہ اللہ تبارک تعالی نے نازل فرمائی رجال ولا عن فيه کہ دنیا کے مشاغل انہیں مشاغل سے اس لیے نہیں روکتے ہیں اور دنیا کے کام کاج انہیں اس لیے غفلت میں مبتلا نہیں کرتے ہیں یخاکو یومنت تتقلب فہرغل القلوب لفاق کہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے اور یہ قیامت کا دن یعنی قیامت کی اس بول ناکی پر اور قیامت کی اس حیبت ناکی پر اور قیامت کا خوف ان پر اس قدر مسلط ہوتا ہے کہ ان کو یہ دنیاوی مشاغل کسی طرح سے بھی جو ہے باز نہیں رکھ سکتے ہیں یعنی اتنا یقین انہیں ہوتا ہے آج اس طرح ہم اپنے دل کو ٹٹو اور اپنا احتساب کریں اور اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارا ایمان ویسا ہی ہے جیسا کہ ان حضرات کا تھا یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز با جماعت ادا کرنا کتنا اگر لگتا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے اور اس کا کیا درجہ ہے حضرت سیدنا انسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے جس میں سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ نماز با جماعت ادا کرنا اس طرح کی تدبیر اولا فوت نہ ہونے پائے اس کے لیے دو براتیں لکھ دی جاتی ہیں دو براتیاں لکھ دی جاتی ہیں جہنم سے آزادی اور منافقت سے آزادی فلاد ال اللہ اللہ عربریہ یدھ تقبیر اولا کہ جس نے چالیس روز نماز با جماعت ادا کی اور اس طرح ادا کی کہ تقبیر اولہ بھی اس سے نہ چھوٹی تکبیر اولہ بھی اس سے فوت نہ ہوئی پر میں خطب الب کتح با بڑا اس کے لیے دو براطیں اس کے لیے دو آزادیاں اور کہ ایک تو جہنم سے خلاصی اور دوسرے جو ہے منافقت سے خلاصی اور بلا یہ کتنا بڑا عزر ہے اور کتنا جو ہے یہ فضیلت کا مقام ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نماز با جماعت چالیس روز تک اس اہتمام کے ساتھ ادا کر لینا کہ جس میں تصویر اولا نہ چھوٹنے پائے تو یہ کتنا جو ہے یعنی آسان ہمارے لیے سرکار دارم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طریقہ بیان فرما دیا ہے لیکن ہماری اس قدر بے ہے کہ اول تو یعنی نماز پڑھنے ہی کی طرف خیال نہیں جاتا ہے اور نماز اگر پڑھتے بھی ہیں تو باجماعت ادا کرنے کا کوئی تصور الا ماشاء اللہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتا یا اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے اور ہم اس کا اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے پڑھ لیتے ہو پڑھ لیتے ہیں جماعت سے پڑھ لی پڑھ لی, پڑھ لی نہیں پڑھی تو کوئی فرق محسوس نہیں کرتے اور یہ بات کہ چالیس روز تک باجماعت اس طرح ادا کرنا کہ تکبیر اولا تنک نہ ہونے پائے یہ بات منافقت سے آزادی کے لیے ہے اس لیے فرمائی کہ مناسب سے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ چالیس روز تک اس طرح سے بعض نماز ادا کر کرنے کہ تکبیر اولا بھی نہ چھوٹنے پائے یہ اہل ایمان ہی کا جو ہے معمول ہے اہل ایمان ہی وہ ہیں کہ جو اس قدر اہتمام کرتے ہیں کہ چالیس روز کیا وہ تو زندگی بھر اسی اہتمام میں لگے رہتے ہیں اور ان کی نیت ہی یہی ہوتا ہے، ہوتی ہے ارادہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جماعت سے نماز ادا کریں گے تقدیر گولا ہم سے چوٹنے نہ پائے یہ عز ہے اور یہ ثواب ہے اور دیکھیے کہ یعنی کتنی آسانی ہے اور کتنی سہولت ہے یہ اور بات ہے کہ ہم دنیاوی باتوں کو اس کے لیے عذر بنا لیں جناب اب جو ہے یہ ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا یہ سارے دنیاوی اندیشے ہیں یہ سارے جو ہے نفس کے بہلاوے اور پھسلاوے یہ نفس کے دھوکے ہیں یہ نفس کی شرارت ہے اور یہ شیطانی مساوس ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا بندہ اللہ کی طرف اللہ کی بارگاہ کی طرف قدم بڑھائے اور اس کو کسی طرح کا نقصان اٹھانا پڑے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے اور بعض نمازوں کو تو جماعت سے ادا کرنے کی فضیلت اگر مسلمان یتیم کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ان نمازوں کو بعض ادا نہ کرے ساری نمازیں نمازیں پنج وقتہ یہ سا, پان, پانچوں نمازیں جماعت سے ادا کرنا چاہیے اور اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے لیکن نماز عشاء اور نماز فضر با ادا کرنے کا سواب حضرت عثمان ابن رضی اللہ تعالی انہوں کی یہ حدیث ہے فرماتے ہیں سلاد العشائی کا نہ لہو قیام وئی لطن الفجر نہ لہو کا مکال عالی کہ جو شخص نماز عشاء میں حاضر ہوا یعنی نماز عشاء باجماعت ادا کی اس کے لیے آدھی رات کا ثواب ہے یعنی آدھی رات عبادت کرنے کا جو ثواب ہے نماز عشاء با ادا کر لینے پر اس کو حاصل ہو جاتا ہے اور فرمایا کہ جس نے نماز عشاء اور نماز فجر با جماعت ادا کی منفرم قیام, و قیام کہ جتنے نماز فجر ادا کی اس کے لیے پوری رات کی عبادت کا ثواب ہے یہ اتنا بڑا عظیم اور اتنا اس قدر عجر اور اس قدر ثواب لیکن ہم ذرا سی افرت سے جناب اتنے عظیم ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں ذرا سستی ہوئی اور جناب فوراً جو ہے جناب جو پڑھ لیں گے چلو نماز تو پڑھنی ہے پڑھ لیں گے لیکن یہ خیال نہیں کرتے کہ اگر ہم نے اس وقت ذرا سی جو ہے وہ جناب توجہ کر لی اور نماز ایشا با جماعت ادا کر لی تو ہمیں آدھی رات کا ثواب مل گیا ہم دنیاوی کام کاج کو انجام دینے کے لیے جناب اس قدر اہتمام کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی جناب ہم تیار ہو جاتے ہیں لیکن اگر فجر میں بھی اگر ایسا اہتمام ہو جائے کہ ہمیں اور نیت کر لی جائے پکا اور پختہ ارادہ کر لیا جائے اور اس کے لیے اگر تھوڑا سا استعمال کرنا پڑے اور اب تو کوئی مشکل بات نہیں ہے کیسے کیسے جو ہے جناب ٹائم پیس اور الارم کی ایجاد ہو چکے ہیں ان کو اگر رکھ لیا جائے تو اگر یعنی بہت ہی سستی اور کاہلی آتی ہے اور اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں ہم ان کو دنیاوی امور انجام دینے کے لیے تو استعمال میں لاتے ہیں بر وار لے آتے ہیں لیکن نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے ہم آنکھ نہیں کھلی رات کو دیر سے سوئے تھے رات کو جو ہے دیر سے جو ہے وہ جناب آرام کرنا ہوا آنکھ دیر سے لگی نیند جو ہے وہ دیر سے ہوئی نیند پوری نہیں ہوئی تو ابل تو بات یہ ہے اسی لیے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیر ضروری طور پر عشاء کے بعد نہ سونے والوں کو جو ہے وہ منع کیا فرمایا کہ رات کو جو ہے جناب دیر سے نہیں سونا چاہیے بلکہ جب کوئی ایسا کام کہ جس میں یعنی اگر کوئی ایسا کام پیش آ جاتا ہے کہ جو واقع شرعی ہے شرح کی طرف سے رخصت ہے، اجازت ہے اس کے لیے تو رخصت ہے لیکن ہم جان بوجھ کر جناب ایک معمول بنا لیں کہ ایک بجے, ایک بجے سونا ہے بارہ بجے سونا ہے دو بجے سونا ہے تو یہ تو اس میں تو ہمارا قصور ہے سوائے مہمان کے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے اگر تاخیر سے سونا پڑے مہمان کی دل جوئی کے لیے اہل خانہ کی دل جوئی کے لیے تو اس میں تو شرم نخصت ہے لیکن جناب گھر میں بیٹھ جانا خوشگپیاں مبتلا ہو جانا ڈرامے اور افسانوں اور کہانیوں میں رات گزار دینا دوستوں کے ساتھ جناب دل بہلانے کے لیے رات گزار دینا فاہیات اور فوج قسم کے جناب پروگراموں میں شریک ہونا المان ولایاس اور آج جو صورت ہے وہ آپ سے دھکی چھپی نہیں ہے یہ کیا ہو رہا ہے کیا کیا, کیا آ, ہماری توجہ اور ہمارا ہمارے خیالات اور ہمارے تصورات اور ہماری آداد و اطوار بگاڑنے کے لیے کیا کیا جو ہے منصوبے جو ہے نہیں بنائے گئے ہیں کیا کیا جو ہے پروگرام جو ہے وہ نہیں دکھائے جا رہے اور کیے جا رہے ہیں اور رچائے جا رہے ہیں ملک میں جو ہے جناب کیا صورتحال ہے ہر طرف جناب فہاشی کا دور دورہ ہے اریانیت ہے ڈھول ٹپک کے باجے جو ہے جناب اور گاجے باجے ہو رہے ہیں ثقافت کے نام سے کیا کیا کھیل کھیلے جا رہے ہیں لیکن ہماری آنکھیں جو ہے وہ بند ہیں ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں یہ ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے ان, کی اخلاق, ان کے اخلاق و آدھات کو بگاڑا جا رہا ہے ہمیں کوئی جو ہے افسوس ہی نہیں ہے اب اس وقت ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس قسم کی باتوں پر اس قسم کے معمولات پر ان قسم کی محفلوں پر نظر رکھے اور جہاں تک ہو سکے اور جہاں تک ہمارے بس میں ہیں ہم اپنے جو ہے جناب ماتاحتوں کو اور جن پر ہمارا قابو ہے جن پر ہمارا زور چل سکتا ہے ان کو ہم جو ہے ان واحت اور فوٹ قسم کی باتوں سے اور کاموں سے اور ان میں جو ہے وہ شریک ہونے سے بات رکھیں اور خود بھی جو ہے دور رہیں ان کو بھی جو ہے وہ دور رکھیں تو اس طرح سے جب ہم رات گزاریں گے اور جناب دیر سے سوئیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر جو ہے جناب نماز فجر کی ادائیگی ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے گھر میں اُٹھا پڑھ لیتا ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل نظر آتی ہے یہ بات تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ ہر ایک شخص ان کو سمجھ سکتا ہے کون نہیں جانتا ہے بارہ جو ہے یہ واقعات یہ احادیث جو ہے سنائی گئی ہیں اور ہمارے علم میں بھی ہوتی ہیں لیکن ہم غافل ہو جاتے ہیں اور ہمیں جو ہے جناب گناہ کا تصور نہیں آتا ہے کہ ہم اگر جماعت سے نماز ادا نہیں کریں گے کوئی ادرے شرعی بھی نہیں ہے جماعت سے نماز ادا, ادا نہ کرنے کے لیے اس کے باوجود ہم کوتا کریں تو ہم خود جو ہے گناہ کو جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں ہم خود بھی ہے گناہ کے مرتخب ہو رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہماری ہمارے لیے کافی وافی ہے بچر سے ہم اس پر یقین کر لیں اور آج سے ہم اپنے دلوں میں اس فرمان نبوی کو رازد کر لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ جناب ہم جماعت سے نماز ادا نہ کریں آپ غور فرمائیے کہ ہمارے اثراف اگر ان سے جناب भी اولا بھی जाती ہو جاتی تھی تو تین تین روز تک اپنے اوپر افسوس کیا کرتے تھے کہ افسوس کی उला اولا हो ہو گئی اور اگر کسی وجہ سے جماعت سے نماز چھوٹ گئی تو پورا پورا ہفتہ جو ہے افسوس کرتے گزر جاتا تھا اور جناب اس بات پر کہ نماز جماعت سے چھوٹ گئی آج ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو جناب تقبیر उला کے پوت ہونے پر مضبوم ہوتے تھے کتنے ایسے ہیں کہ جن سے نماز بازما چھوٹ جائے تو جناب ان سے دو چار روز ہی جو ہے وہ افسوس ہوتے گزارتے ہو حضرت سیدنا عبداللہ سید نے عبداللہ تعالیٰ کا حال دیکھی کہ اگر ان سے کسی وقت کبھی نماز باجماعت چھوٹ گئی تو جناب اس قدر جو ہے انہیں ملال ہوا اس قدر دکھ ہوتا تھا کہ اگلے روز جو ہے جناب روزہ رکھتے تھے کہ جماعت سے نماز چھوٹ گئی یہ تھے ہمارے اسلاق اور یہ تھا ان کا ایمان آج ہماری یہ ساری غفلتیں نماز سے اس قدر بے اطنائی نماز سے اس قدر لا لاپرواہی اور نماز سے تقاصر اور غفلت اور سستی اور کاہری کیا ہمارے ذوق ایمان کی نشاندہی نہیں کر رہی ہے اور یہ ساری باتیں ہماری اس بات کو ظاہر نہیں کر رہی ہیں کہ ہماری زبانوں پر صرف اسلام اور ایمان جو ہے وہ نام کے لیے باقی رہ گیا ہے سب دیکھتے ہیں اور ہماری جو نا صورت حال ہے وہ کس قدر جو ہے یعنی افسوسناک ہے اور یہ پہلو کتنا دکھ اور افسوس کا ہے کہ جناب اگر کسی جمعے کو کھیل کود کا پروگرام ہوتا ہے تو آپ دیکھیں یہ مسجد جو جناب خالی نظر آتی ہے ٹیلی ویژن کے آگے ریڈیو کے آگے بند سبھر کا سچ کر جناب بیٹھتے ہیں ادھر ادان ہو رہی ہے تقریر ہو رہی ہے خطاب ہو رہا ہے کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ چلو کچھ باتیں معلوم ہو جائیں گے دین کی. نہیں جب تک وہ ختم نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہم وہاں سے اٹھے گئے نہیں یہ, یہ کیا ہے یہ اور افسوس کی بات نہیں تو کیا ہے یہ ہمارے ایمان کی کمزوری نہیں تو کیا ہے ہمارے اخلاف کیسے تھے حضرت عاصم ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں فرماتے ہیں کہ میری ایک مرتبہ نماز با جماعت چھوڑ گئی جماعت سے نماز ادا نہ کر سکا حضرت اصحاق بخاری جو اس وقت کے ولی کامل تھے فرماتے ہیں کہ نماز با جماعت ترک ہو جانے کی وجہ سے وہ مجھ پر تعزیت کرنے کے لیے آئے اور اس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھو دنیا داروں کے نزدیک دین کی مصیبت دنیا کی مصیبت کے مقابلے میں ہلکی ہے اگر میرا کوئی بیٹا فوت ہو جاتا تو سینکڑوں لوگ جو ہے جناب تعزیت کرنے کے لیے آ جاتے لیکن مجھ سے جماعت سے نماز ترک ہو گئی تو کسی کو یہ خیال نہیں آیا یہ عالم تھا یہ سوچ تھی اور یہ عمل تھا ہمیں غور کرنا چاہیے میں دعوت سے فکر دوں گا اپنے تمام جو ہے دوست بزرگوں اور ساتھیوں کو کہ آپ غور فرمائیں کہ اب تک جو ہو چکا اس پر تو افسوس کیا جائے توبہ کی جائے ندامت کی جائے اور جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے پہلی فرصت میں جناب اس پر عمل کیا جائے اور آئندہ جو ہے جناب یہ اہتمام کیا جائے اور آئندہ جو ہے یہ عزم کیا جائے کہ اب ہم نماز نہیں ترک کریں گے نماز نہیں چھوڑیں گے اور پہلی فرصت میں نماز کا جب وقت ہوگا ہم دنیا کے سارے مشاغل چھوڑ کر اور ترک کر کر ہمیں یہ دنیاوی مشاغل آڑے نہیں آئیں گے ہم نماز با ادا کریں گے اگر خلوص قلب کے ساتھ ہم یہ ایڈ کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم توفیق کی درخواست کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم سے کوئی نماز جو چھوٹے اللہ تبارک مطالعہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے الحمد الحمدللہ رب العالمین